ام تسألهم اجرا فهم من مغرم کیا آپ ان سے تبلیغ و دعوت کی اجرت مانگتے ہیں کہ وہ بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں مشکن مکہ آپ کی اور قرآن کریم کی تقزیب کرتے ہیں تو کیا آپ دعوت حق کا ان سے کوئی معافظہ مانگتے ہیں جس کے بوجھ تلے وہ دبے جا رہے ہیں اور اسی وجہ سے آپ کی دعوت قبول کرنے سے کتراتے ہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے یا لوح محفوظ ان کے سامنے کھلا پڑا ہے اور علم غیب سے سارے پردے ان کے لیے اٹھا دیے گئے ہیں جس سے استفادہ کر کے وہ خود ہی جان لیتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک ان کا مقام اہل ایمان سے عرف و اعلیٰ ہے اور انہیں آپ پر نازل کردہ وہی اور دین کی ضرورت نہیں ہے ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے